تجہیز و تکفین اور غسل صدیق اکبر کی بیت سے فارغ ہونے کے بعد لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے جب غسل کا ارادہ کیا تو پیرہن مبارک ہی میں آپ کو نہلایا گیا اور بعد میں وہ نکال لیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل و قسم گروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ اور شکران پانی ڈال رہے تھے غسل کے بعد تین کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا جن میں قمیص اور عمامہ نہ تھا اور وہ پیرہن جس میں آپ کو غسل دیا گیا وہ اتار لیا گیا تجہیز و تقفین کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کہاں دفن ہوں صدیق اکبر نے کہا میں نے آ حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے چنانچہ اسی جگہ آپ کا بستر ہٹا کر قبر کھودنا تجویز ہوا لیکن اس میں باہم اختلاف ہوا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے مہاجرین نے کہا مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودی جائے انصار نے کہا مدینہ کے طریقے پر لحد تیار کی جائے ابو عبیدہ بغلی قبر اور ابو لحد کھودنے میں ماہر تھے یہ تیپ آیا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا جائے جو شخص پہلے آ جائے وہ اپنا کام کرے چنانچہ ابو طلحہ پہلے آن پہنچے اور آپ کے لیے لحت تیار کی اور قبر کو کوہان کی شکل پر بنا دیا گیا نماز جنازہ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو قبر کے کنارے پر رکھا گیا ایک ایک گرو حجرہ شریفہ میں آتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کر باہر واپس آ جاتا تھا ابن دحیہ فرماتے ہیں کہ تیس ہزار آدمیوں نے اس طرح آپ کی نماز جنازہ پڑھی تدفین حضرت علی اور حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم نے آپ کو قبر میں اتارا جب دفن سے فارغ ہوئے تو کوہان کی شکل میں آپ کی تربت تیار کی اور پانی چھڑکا